اللهم صل على الصلاه و الصلاه و السلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الاصدق والصفا ما بعد فقض بالِلههِ منِ الشطان الرجم بسم الله الحم الرَّحيِيم قُْم خَير أَُّة أُخرجَة للِنستَأمرونَ بالِالمعْرُ ف وَوطنهونَ عن المُنكرَ آمن topology صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله مبي الج الأمين الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسل موتسلی تو وسلام ملکیا سیار ولا آل گو یا سیدی یا حبیب اللہ تو وسلام کا سید خاتم بجین والا عال گا سحاب قیا قلو بل شامعین السلام علیکم ہم دو سنا درو د ختم المبیا لہت و سنا تو بعد اس آجش دی دعا ہے بار گاہے مطلق جل مت لق دے اندر کہ ہر شرف اتنے تو نفسانیت شیطانیت تو نجات اور پناہ بخشے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 سابقا موضوع احکام دعوت و تبلیغ دی دوسری قسط دی اللہ تبارکوت آ شرح قدر بیان دی توفیق عطا فرماوے خطا اور نفسانی شیطانی مداخلت تو محفوظ فرماوے دعوت و تبلیغ دے احکام بیان کردیا شرط بیان ہو رہی ہیں جنا شرطان دے جرت واجب ہندہ ہے فرض ہندہ یا نہیں نیکی دا آکھنا تو برائی تو رکنا اور جے وہ شرطہ نہ ہو منونا بچو ایک بھی نہ ہوئے تو پھر فرض واجب نہیں رندہ ایک اور گلے پھر مستحب رہ جاوے یا تھڑو نجائز ہوئے وہ مختلف صورتہ نے تین شرطہ بیان کیتی ہیں اج چوتھی شرط بیان کرنے چوتھی شرط ہے کہ شرح شریف دے تمام امام دے نزدیک اتفاق برائی ہورم ہوتا روکن فر دے اگر کسے امام دے نزدیک وہ کم جائز ہے شریعت دے کسے امام دے نزدیک وہ کم جائز ہے تو پھر جڑا بندہ او کم کردہ پیا اس امام دی تقلید چن دوسرے امام دے منن نالا نہیں روک سو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 منسوس جنہوں مسائل آپ دلکل صاف لفظا جنہ چیزوں شریعت نے حرام قرار دتا ہے یا فرد کرار د مسلوں میں کسی امام دا اختلاف نہیں ہوں ہوں نمازا جو پانچ فرد نے تو شریعت دا کوئی امام ایجا نہیں جڑا چھ فرد کی کلاؤ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 یہ ہو جائے جہ مسلم اختلاف نہیں رکھ سکتا نہ ہی اج تصے امام نے انج دے اندر مسلیاں ہوں زنا حرام ہے کسی امام اج تک یہ نہیں مطلب کتاب چھیا بھائی امام کسی آخیا ہوا جی. سوچیا قرآن دیش سوچ ساچ کے میں اپنے اشتہار اتو تک پہنچ گیا وا کسی نہ جائے یہ نہیں کدی کسی امام نے اختلاف کیتا جہا ان اختلاف کرے گا اندر صاف شفاف حرام نلال حلال نو حرام آکھے وہ بئیمان شیتان نے وہ امام ہی نہیں سمجھ ہو نہیں یہو جہ مسلیا ناصر کچھ مسلے ایسے ہوں دے نے کہ جہے صاف شفاف نہیں بیان ہوئے وہ رکھے گئے نے ساری شریعت دے اندر آن آئے امام دے ذہن آستے چھپائے گئے کہ وقت آئے گا دے میری شریعت متاہرہ جڑے خاد مالم ہومام متحد وہ قرآن عدیث دے اندر اپنی اقل دے گھوڑے دوڑا اپنی فکر قرآن ادیس شریعت دے مطابق اصولوں دے مطابق جو دونا ہے بڑھنا پھر ایسے ایسے حکام آونے نے جہے صاف واضح لفظ موٹے نظر نہیں آتے لیکن ہونگ گے قرآن ادیش کیاسی مسائل ہے جتیادی مسائل آخیا امام اختلاف کرتے نے کیوں وہ پھر خدا داد دیتی عقل اللہ تعالی دے دتی علم دے مطابق جے جی کوئی جی دی میں ہے جدر سمجھ اندی پہنچی ہے انہیں او فتوا دیتا تا چار دا اختلاف ہوا ہے یہ فکا کا اختلاف صحابہ مسلیا اختلاف ہو او دا سی اس لئے ہوں جسے قرآن ادیس تو موٹے لفظ گل نہیں سی سامنے لبھی جی لب جی سی پھر سارے سن جن سی لبھی اسلے پھر مولا علی سرکار اپنی اقل شریف دور آدھے عمر بن خطاحب اپنی دوڑ دے سن حضرت ابو بکر اپنی دوڑ آدھے سن لب لے جے ان جا جا منیا عمل کرتامت نپ جانگے او ایک, ایک گال، مولا علی سرکار دی گل اگر حضرت صدیقی اکبر کی فکر گلف پہ جی جائز آخر نجائز آخر ایک مثال پہ دینا تے اس اے دے نالو ہونے ایک بندہ مولا والی سرکار والی گل نپی ہے تے ایک بندہ صدیق کے اکبر والی نپی خلا ایک دوتے دو اعتراض نہیں کر سکتے ہو جائے اختلاف جہا ہے رحمت جائے اختلاف او اے نہیں کہہ سکتے کہ فلانا حرام پہ کردا فلانا مجاز پہ کردا اسی طرح ماہ میں شافی رحمت اللہ علیہ انہوں دے نزدیک وزو جڑا مسا سر کا فرد کنہ ہے نا وہ کن ایو دو چار والوں کے ہاتھ پھر جائے دو چار وال امام شاہ رابطوں چوتھا حصہ جہا ہے چوتھا حصہ سر کا مسا چوتائی سر کا مسا یا چار اگل برابر یا متے دے, دے مطلب برابر ان والے ہاتھ پھرنا یہ فرد ہے سڈے فکا ہنفی ہے سڈے امام آدم بونی فری فی کاج کہ چوتھا ہی ہو سارے دا سنت ہے نا فرد پہ دسنے ہاں بھائی نہیں کرے گا تو پھر اکا بلو ہونا ہی نہیں پہ مسئلہ دس امام شافر احمد اللہ سرکار یہ کہ دو چار والا ہتھ پھر گلا گی مسا شردا ادا ہو گیا امام آلم ابو فر احمد اللہ علیہ نزدیک یہ کہ چوتھائی یا چپا چوتھائی چپا ایک کی برابر بنتا ہے ہاں جی نہ امام شافر احمد اللہ علیہ فرکار دے فقہ نو منن من بندہ وضو وزو پیا کر اپنے امام بھی فقہ دے مطابق دو چار والوں کے اتنے ہاتھ انگل چیری ٹھیک ہے نا جی گلا ہاتھ کر کے انگل پھیر دیتی سو ادرو ہنفی فکا والا وزو پیا امام فرمایا کہ چار انگل یا متے برابر یا چوتھائی سر کا مسا فردے شافی فکا والا پیا کرد دو تر مسا مطلب کہ چوتھائی سر کا مسا حق نہیں بنتا کہ اونو آکھے تیرا وضو نہیں ہویا میری گل نہیں سمجھے کیوں? کیوں پیا کر دا ہے؟ اپنی فکر دے مطابق تو کرنا ہے اپنی دے مطابق متابک شریعت دے اندر برائی جنو آخیا جن تو روکنا ضروری ہے وہ ہے جڑی سارے امام کے نزدیک برائی ہوگی سمجھ آ نا جی بولو سبحان لاہ ہاں تو اندر یہ دس دس رہا ہاں کہ آم یہ جڑا سوال اٹھ رہا ہے جی چار فکا جو ہوئی کرام کنو آخیے کنوں ہلال آکھیے ہوں سڈے امام صاحب کے نزدیک سا فکا ہے جو. گوا گوشت کھانا حرام ہے گو نہیں ہوں سنگو سنگوڑ گو سوس مار دب عربی میں اس کو کہتے ہیں دبن فارسی میں کہتے ہیں سوس مار سوسمار اردو میں کہتے ہیں گو پنجابی جی گو آدھے اچھا باہر سورت ایک گو جڑی ہے ہوں دی کی فکاج کی ہے امام شافی کی فکا چلال ہے ساڈی فکا ہے حرام ہے ہوں اگر کوئی شافی پیاکھانہ میں گل سمجھا نا شافی کو پہ کھانا ہے ہلفی نہیں روک سکتا اسی طرح کئی چیزاں ایسا ہیں جڑیاں ساڈی فکا ہے جید ان فکا چرام وہ ایک دجے نہیں روک سکتے یہ روڑے بنتے ہی تانے بہتے جو اصل علم نہیں ہوں میں مسئلے جڑے نا ایک افواہ اڑیاں ایک کتاباں مسئلے میں کتابی بیان کرنا افواہی نہیں کرتا افواہ دی ہوئی نے جی چار فکا دے تو ہی ہے جی کتاب یہ آخری مطلب یہ آخد چار فکا رولا نہیں رحمت جو اللہ تعالی نے پہلے نبی بھیجتا سہلو نبیجہ سی نبی نبیب نو وکھریاں وکھریاں شریعتاں بنا کے دیا سبیب کی امت رحمت ان کیتی کی شریت ایک بنائی اندر اتفاقی جماعتی مسائل موٹے موٹے جہ معاشرے ہمیشہ ضروری سن وہ حرام کر دیتے فرد کر دیتے اولا انختلاف نہ ہوتا کچھ مسائل ایسے جہسی اتحادی رکھ دیتے ہاں جی جنہوں نے مسلم اماما نے جنہوں نے اختلاف چیک کیا اس اختلاف کا مقصد دے رخصت بن جائے جہاں مرضی جنہوں سوکھا لگے میں جنا ایک قسم خدا کی اللہ تات فضل فرمایا کسی امت نہیں فرما لیکن اے فضل ساری وجہ لال نہیں ہے نبی پاگ دی وجہ نال رحمت لال امیم نے سدکے رب کرم فرمایا ہے کہ تنوع اسان ان سوکھا کام بنا دینے کہ چار امام نے فقہ اور امام کی بھی ہے لیکن وہ ری کونی امام شفیان سوری رضی اللہ تعالی امام بخاری دے کے استادوں دے استاد نے امام اوزائی ملک شام دے سن اوزائی محدث بھی سن تو امام بھی سن اندھی بھی فکا ہے لیکن اللہ تعالی نو منظور چار سن یعنی منظور دا مطلب یہ کہ چاروں نے رکھیاں سن قیامت توڑی باقی فقہ برحق سن لیکن ان کتاباں دے مننہ والے اگاہ نہیں پھیل سکے نہیں چل سکے اللہ تعالیٰ نو منظور نہیں سی او مک نے یعنی ان دے مننے والے مک چکے نے یہ اس واسطے اصا چواں کی گل کرنے ہاں ورنہ اور اے جڑا چار فکا بنی حضور دے دے اختلاف دا جڑا مبدا اصل او صحابہ دا اختلاف ہے فقی مسائل دے اندر صحابہ اختلاف کرتے سن ہاں جی تے او ایک حدیث پا کے جنہیں تو میں تن سنانا تہن تو اے سارا مسئلہ سمجھ آ ہے ایک حدیث پاک حضرت مواد حضور پاک جدو یمن روانہ فرمایا نا یمن شریف حضور پاک نے سرکار نے فرمایا معد کا فیصلہ کرے گا ارد کی رسول اللہ قرآن نا. فرمایا علم فی جے قرآن تینو فیصلہ نہ لبے کا دے نال کرے گا یا رسول اللہ بے سنت کا تاری سنت نال کریں گا سرکار نے فرمایا <coughs> ان دے اندر بھی نہ ملے تو موڑو یعنی تینوں نہ ملے ہے سارا کچھ وہ جیسے سیانے آتے نے بھئی موتی ہوں دے سمندر چلے پر لبتے کسے کسے نے ہویا تو سمندر قرآن حدیث میں جی یہ لبنا کو سوکھا نہیں جہر لوگ کہہ چھڑ ہیں جی قرآن تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے آپ پہ لبو والا کد یسر قرآن علی ذکر فالمی قرآن تو آسان ہے بس آپ کو اپنا ٹھیک ہے میں کہو بے وقوف وقوفا جی قرآن نویں آنا ہے نا کہ اوی سوکھا ہے جہاں مرضی چوپ کے تو لگ پہ پھر ایک دجے غلط آکھ نہیں سکتے سڈو ہی بھابی شیا نہیں شیعہ شیع بابی نہیں آخر کیوں ہویا سوکھا وہ اپنا سمجھی تمجی جاؤ کری جاؤ ٹھیک روکا یہ مول خرو کالے پٹی کھڑے جے وقوفا ایک قرآن کا زبان نہیں رٹنا جنوں آدھے حفظ کرنا اللہ تعالی نے قرآن مجید نو حفظ زبانی یاد کرنا کرنے سوکھا کوئی کتاب ایڈی چھتی اس طرح آسانی یاد نہیں ہوں منہ زبانی جنہیں قرآن یاد یہ ایڈی ایک زخامت والی کتاب بال نٹا وہ کدی نہیں یاد کر سکتا اے وقت قرآن مجید کن لکھان بالوں کے سینیا محفوظ ہے. قرآن ایک قرآن نو سمجھنا اے اے قرآن کا زبان ہی یاد کرنا قرآن سوکھا زبان ہی یاد کرنا رہا مسئلہ سمجھ دکھا یا نبی سمجھتا یا نبی دی نگاہ کا فائد یا آپ کا سمجھا اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا فسالو اہل وکرین کم تم ل اللہ تعالی فرماندہ ہے, علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے مرے جو سارے واسطے قرآن برابر ہی سوکھا ہے علم سمجھتے بے علم ان دا فرق کتوں رہا پھر تے سارے سوکھے سارے سمجھی جان گل مکی سارے جو سوکھا ہویا معلوم ہویا قرآن مجید کا زبان رٹنا ہو رہے سمجھنا ہو رہے زبان یاد کرنا کرنے اللہ تعالیٰ لکر فرمایا لکر ذکر مانا ہوں یاد کرنا اللہ تعالی فرما یاد کرنا کرنے اثا آسان کی وہ بڑا ہدل المتقین وہ شرط لگی کڑی متقی پرہیزگار لوگ آدھے واسطے بر قرآن یہ مطلب ہے دجا دن تو راہ نہیں لگ توجہ نہیں فٹ نے تاک کر کے جن نے گمراہ ہوئے پھرتے نے اپنے آپ سمجھنے دی کوشش نہ کیتی کی آخر سوکھے دڑ جاؤ مگر سجڑا کئی ورلیاں موتی لیا ورد سارے نے تو سمندر قرآن حدیث سمندر ہے جدو وڑے گا نصیب کسی نہ ہو حضور سرکار نے تا حضرت ماج ن فرمایا اگر حدیث سنت میری اچ نہ پا سکیں یعنی ہے پر تر تش کی لبیا مڑ کی کرے گا تو یا رسول اللہ یعنی ہے کوڑا تین سنت تیرے کو نہیں علم چ تو ان چ نہیں حاصل کر سکیا پھر یا رسول اللہ پھر میں اپنی اقل قرآن حدیث دے اپنی اقل دوڑا کے تے مائک سوچ بچار کر کے پھر فیصلہ کراگا یہ مطلب یہ نکلیا کہ عرض کیتی ارد کی قرآن چ موٹے لفظوں چ لبا تو حدیث چ لب گیا لیلوں کا ادر فیصلہ کر دیاں گا درجہ بندی کیتی پہلا قرآن پھر حدیث ابو نہ لبیا تو پھر میں پھر تیسرے درجے دے اپنا قیاس قرآن حدیث روشنی چیا سختیار اختیار گا یہ جدو گل کی سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا سب تاریفا اس اللہ دیا جس نے جس نے محمد رسول دے قاسد نو اس دی توفیق دتی یہ مسئلہ بے نکل اس حدیث پاک دا کہ صحابہ کرام ابے کے جتھے قرآن حدیث تو موٹا انہوں نہیں سی مسئلہ مسلا پھر وہ اپنے قیاس کے اجتہاد قرآن حدیث دی روشنی دے کے دے وچ رکھ کے تے او سن سنتے پھر جا مسلا وہ دے سن انتہادی مسئلہ کیسی مسئلہ کیا جاتا وہ اشتہادی کسی مسئلہ جڑا انتراض دوسرا نہیں کر حنفی سکتا فیقا ہنفی مالکی آلکی آملی آ سارے آپ اپنی تھان سے برحک نے جڑے آخری رولی نے, نے فیقا دے یہ جی ہے بچارے بے وقوف نے بدھو نے انہوں نو خبر جو کوئی نہیں یہ اپنی بےخبری نوکوف بے محسوس نہیں کرتے اپنے آپ جاہل سمجھنا گوارا نہیں کرتے جڑے پاک لوگ ہیں جائز جہے آلم نے انہوں نے جائز آخنا شروع کر دیں آدھے لاؤ جی رولے بنا دیتے ہیں انہوں نے تو سنگیہ اجماعی اتفاقی مسئلہ حرام اتفاقی ہوئی برا ہووکنا اس طرح فرد ساروں دے نزدیک ہے ہوں روزہ رکھنا کیڑے امام دے نزدیک رمضان کا فرض کو نہیں کوئی ایمام بے حیا کہڑے امام دے نزدیک حرام نہیں کمینے گانے کہ امام دے نزدیک حرام نہیں کفار دوستی کہڑے امام دے نزدیک حرام نہیں کفر کہڑے امام دے نزدیک حرام نہیں منافقت کہڑے امام دے نزدیک حرام نہیں جی تمام امام دے نزدیک جڑا کم حرام ہوئے گا آرام تو روکنا ہے جیب اختلاف امام کا گا اتے پھر ایک دجے روکنا۔ لیکن اتے ایک گل سمجھ والی ایک گل سمجھ والی کہ ایک بندہ کام ہی دا پیا جڑا کسے نہ کسے امام دی فکا دے ویچ جائے دے گل بری سمجھا جائے لیکن کر اپنے نفس دی خواہش نال آلما کول پوچھے نہیں نہ ہنفیاں کوچیا نہ مالکیاں کول پوچھتا نہ شافیا کو جناب والا ہملیاں کول پوچھتا کسے امام کی فکا کو نہیں کسے عالم کسی آلم فکی کون ہاں جی فی والے کو اپنے آپ ہی نفس دے پیچھے چل کے تند لگا فرد کسے فقہ دے نہیں پیا چلتا پیدوں کا معلوم کر کے نہیں پیا چل اپنے آپ ہی لگا فرد جا بندہ یہ اگر گلت کام کرد پیا کسی امام آے نو مالوم ہے کہ یہ جا یہ کسی امام کے پیچھے نہیں پیا چلتا کسی فکا دین اپنے نفس کے پیچھے پہ چلتا پتا یہ فکا ساری کام نجائد تو حق بنتا وہ روکے کیونکہ سان قرآن نفس دی خواہشات دے پیچھے چلاندہ نہیں آکھے آو اے فرماندہ ہے پی کہ جدوں تو عمل کرے وہ عمل ساڑھی مردی دے مطابق ہوئے ساڑھے حکم دے مطابق ہوئے ساڑھے جے یعنی شریعت دے مطابق ہوئے جدا ساڑھی شرعہ دے خلاف ہوئے اندھے تو پریز کھا تمجھنا لے بولو سبحان اللہ, اللہ. ہاں مطلب ہے ہاں نفس دی اتباہ ہاں کچھ مس... ایسے ایس ایس ای مطلب ہے اندھے نہیں جڑے دے اندر جائد نہ دے نال تعلق نہیں رکھتا ان رکھا جا مباہ کما جائز کما شریعت رکھ چوکا روک تو تو روکن تو ان آخر کی لڑ ہی کونی ابھی نہ بولیں جے جی میں مثال دہا بھئی <coughs> گیا تو بعد مکلاوا ہوں دوسرے دن کی رواج ہے آم دے دن ہر ایک عام رواج دوسرے دن دے. کوئی چکر تیسرے دن کوئی چکر ہے چوتے دن کوئی کرے مہینے بعد تو ہر ساری برادری ٹوٹی کھڑی ہو ہوگی اے نمائی اٹھ پیا ایسا نہیں آئی تھنک دیکھا بس بھائی بس تا نواں دین بنا لگ پیا وہ مونج کٹی چی نہ دین ہے نہ کوئی قرآن ادیس ہے باوے سال بعد مکلاوا کرے باوے چھ مہینے بعد باوے کرے دو دہاڑا بعد باوے کرے ایک دہاڑ بعد یہ شاہ شریف دے قرآن حدیث دا حکم نہیں جہرا ٹھیا یہ اتے نہ بول بول اتے جڑے اللہ رسول دا حکم ٹوٹے اتے بول ہی توجہ تو بولو سوال یہ اُنہ گلا جی نہ سمجھا جائے تو وا پائے لڑائیاں کیونکہ قوم جڑی عوام و ناش جڑیے ہونا دے ان جو کچھ رواج بنیا کھڑا ہوئے نا او ان دے خلاف ہونا برداشت نہیں کر سکتے دعائی خدا دی آدھے نے پتہ نہیں قیامت ٹوٹ پیے بندہ کون اچھا نہیں کدی یہ کام ویخیا یہ نکل کتوں آیا ہے بھائی تج تو بعد برادریوں باہر اور کیوں تو کمال ہے تو نوی گل کر چڈی ہوں انتیا نو دسنا تو فر مرو یہو جی گلے برادری نہیں تروڑی دی تے نہ برادریوں کسے نو باہر کڈ دے دے مفتی نہ بنو جو اپنی طرف فتوی ٹھوک ٹھوک کے تحرام کی تلال کی جنو اللہ رسول جائز رکھیا انو جائز رکھو اللہ اللہ. توجہ نہیں فرمائی نے اور مسئلہ سمجھا دینا خط... کلا کا ختم ہے کلر کا ختم شریحت نہیں آخیا تمے دن کر دوسرے دن کر چوتھے دن کر مہینے سال با... دو نہ کوئی کران نہیں کوئی حدیث نہیں مائی دلال وکھا سکتا سمجھ آئی نہ ہی ساڈیا کتاب لے لکھا بھی تیسرے دن کرنا ضروری ہے یا دوسرے دن کرنا ضروری ہے یا سنت ہے کوئی سنت نہیں ہاں کوئی سنت نہیں اگر ایک بندہ سال بعد کل ہے دوسرے بندے نو شرح کٹی کھڑائی آخر گے کہ نہیں ایمان ایماندار دسو سدکے ہاں جا اس تو بھی سدکے اس آخر نہ نہیں نا آختا چنگا سی حرام ہوندے ہو نہیں بولیا فرد دے پی نہیں بولی برادری ایمان جانے پہ برادری نہیں بولی استعمال لٹی پہ بردری نہیں بولی اے نہیں آخر نویں آ گیا شرم کرو مسلمان اتنے کام ہوندے ہی نہیں اتے کوئی نہیں بولیا جدو کم ہو گیا ہے انہوں دے رواج دے خلاف ہر ایمان ایمانال دسو میں کسمیاں پہ آنا دسویں دن کوئی بندہ کل کرے کن مفتیاں کول فتوے پوچھی گے مفتی صاحب یہ بتائیں ہمارے پنڈ میں ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے یہ فتوا پہ پوچھیدا ہے ہمارے گاؤں میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے ہمارے ادھر رواج تھا تیسرے دن کلوں کا یہ ایک بندہ ہے فلاں نام ہے اس کا اس نے اپنے باپ کا کلا کا ختم جو ہے وہ دسویں دن کیا ہے یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے وہ نہ فتنہ ہے تو فتنہ ہے یہ جڑا پوچھنا ہے پیارا تو خود شیطان ہے تین ایسا نہیں پتا ڈنگراہ بھائی یہ جہد نہ جہد والا مسئلہ ہی کوئی نہیں جیسے مرضی چکرو بلکہ ایک بندہ کلا کا ختم کرتا ہی نہیں نہیں کیتا ہوں مسئلہ ہاں ہے کہ بھائی ہاں اینا ہے کہ مجبوری کی وجہ احتیاط نہیں سو کیا چلو غیر ضروری جو ہے تو میرے تو ہو فرض تھوڑے نے میں وہ پورے کر لینا میرے گل نہیں سمجھے ایک پاسے ایک پاس کلر کا ختم ہے پسے اندی اندر کول کھا ٹکر کھی ہوں یہ برادری سد کے لوگ سد کے تو ادھر کھوان دی بجائے آتا میں بہن نزدیک ثواب زیادہ پایا ہوں میرے نزدیک ثواب زیادہ پایا اور سارے نو کھوان دی بجائے جہاں انہیں قربا نربا چو جا دتا سو ان کا زیادہ ہے اجر زیادہ ہے جیڑا اس تو علاوہ دین مدب رکھد مدب رکھد اصا سنی وغیرہ تل تصور نہیں کرتے ایل سنت یہ ہوئی ہے کہ جی شریعت نے درجابی کی جب سواب چوکھا اوبے چوکھا من یہ نہ چلے کرے کہ رواج ای بنے آئے تو ہوں ساڈا سواب ادھر چوکھا ہونا ہے بلکہ مینو آخر دے سکے اللہ رسول کے حکم نال چلنا قسم خدا دی سوب اور سر ملتا ہے جی اللہ رسول کے حکم نو سامنے رکھ کے چلے نہیں رواجوں اللہ رسول دے حکم تے تاں چلے جو رواج ہے پیا رواج نہ ہوں نہ اس نو کوئی ثواب نہیں لگتا الٹا گنا پہ ہے کیونکہ ہوں لکان کے پیچھے لگا خدا. اللہ رسول کے پیچھے لگدا پہا. نا نا آن آن نہیں دا. تو نہیں نہ پیا نہ بولو سوانا تو گھریا اس طرح چیلم کے بارے مشہور ہے جی چالی دن بعد ایک بندہ سال بعد چکر دھ دن بعد چکر چھ دن بعد چیلن کا ختم, ختم دا. دا جی تے تے کی آواز چڑھتا دوسرے ختم دیوا چڑھتا جانا جی میں ساتے دسویں کٹھی چکی ہے اج کل کے ات کوئی نہیں ختم دانا ہوں کن فتو پوچھی گے یہ مولبیاں روڑے نے انہوں مولبیا کے جناٹ صرف ٹوکر پینا ہوں یہ کوئی شرح شریف کے مسل کو نہیں توجہ ہے کوئی نہ ہاں اللہ جی گل سچی ہونا چاہیے یہ نہیں ویخنا چاہیے جی یہ سڈے جڑے بیٹھے نے یہ آخن گے لو سانوں گلت کہی جا ہوں ادے اپنے ہاں اندر مرح والے ہاں سانو اچ گل کہی جم ہے یہ اسلام ہے ہی نہیں ہاں جی اسلام نہ ایسے شاید ہے کہ برائی برائی کسی کو سمجھ آ گئی توجہ بولو سبحان اللہ گر دے کے ایسے مسائل جڑے ہے ہی وچ جائز نے تو انہوں کے اتنے شریعت زور نہیں دتا کہ فرد ہے یا ان کرنا حرام ہے ایسے مسائل تل لا کے تنقید کرنا اعتراض کرنا رواج توڑ گیا فلان ہو گیا نہیں کرنا چاہیے ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, تنقید نہیں کر سکتا ہے مثال مسائل میری گل یاد رکھنا جڑا تنقید کرے گا یہ احتراج کرے گا اور نشانہ لے گا نو اس حرام ارتکاب کیتا ہے کیوں اس واسطے کیوں نے اللہ دے جائز کیتے اعتراض کیتا ہے جنو رب جائز رکھے تجائ مسئلہ نے ہو مثال دینا ایک بندہ نفل نہیں پڑھتا مثال دینا نفل نماز پڑھی دینا نال نماز کے نفل پڑی دلو کے پڑھ کوئی نفل بہ کے پڑھ لینے اللہ تبارک و باد نے نو مستحب دے درجے چ رکھ کوے کوئی قیامت رو رب پوچ... سواب دے گا نہ کرے تو اللہ تعالی پوچھے گا نہیں کیوں نہیں کر کے آئے میری گل سمجھ ہوں ایک بندہ نفل نہیں پڑھتا تو نال آ کے پی گیا ہے. پیتی جانا جواب دے کہ اے دس رب تو تے یا ہو رہے کوئی ہوئی پوچھے کہ نفل دا مسلب کی ہوں وہ فٹ آخ گا جی پڑھیے تو سواپ ہوں گا نہ پڑھیے تو گنا نہیں ہوں وہ گناہ نہیں دا, دا کی مطلب ہو جی پوچھ نہیں ہونی تو مرے رب نہیں پوچھے گا تو تیچن ڈا <laughs> میری گل نہیں سمجھ ہاں سنت موقدا مقدا سنتیں فجر والی کوئی ہے او نو ہون جے ج کوئی او نو آخنا جڑا وہ آخنا ہے کہ جماعت کے ازرے ایک جماعت کے ازر تو بغیروں جی چڈ دے ان آخنا ہوں سنت فرد نہیں پھر فر بھی کیونکہ سنت چھڑی تو سنت نو نڈے جڑا بندہ وہ سنت او روکنا ہے نا چڈن تو وہ سننا تے واجب, چھڑے تے واجب, تو روکنا ہے ہے واجب تے واجب چڈن تو روکنا ہے واجب فرد چڈے فرد چڈن تو روکنا ہے فرد وہ ہے ہوں یہ نہیں ہوں آخر تی ہاں جی ترک ہے او گل نہیں او گل نہیں تو کر رہے سنگیا سنت موقع دا ان بھی چنقید ہواجب تے فرض چب چڑھ مستحب عمل ہے اندر واسطے اعتراض کرنا صرف مستحب وہ بھی اس رنگ نار. اس رنگ نال آکھنا کہ یار ثواب دا کام ہے کر لو تو چنگا ہی تھی میری گل نہیں سمجھے یار ثواب دا کام کر اے نہیں کیوں نہیں کیتا ہی پی گیا ہے؟ یعنی اگلا سندا جاوے تو انہوں اگ لگ جائے یہ میرے کی بولنا کی یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے تو مطلب محسوس ہوں دے دے. لیکن بڑے نے کیوں جو ان گلوں تو چھوٹیاں تو بڑے فساد ہوں سب ویکے ہاں بڑے فساد ہوں ویکے نے اسی طرح ہوں ایک بندہ اپنے پیو بزرگ دا ارس نہیں کرتا میری گل تو توجہ ہو ایک اللہ دا ولی سی فوت ہوا پورس نہیں کرتا لیکن نو ارس نمجد جائز میں جائز رکھیا گیا جائز سمجھتا اپنی طرف شرح دخل نہیں دا حرام کرار چا دے فرض فرد چکرار دے تو واجب چکرار دے اپنی شرح نہیں بنا وہ ٹھیک ہے جی جائز کم کریں گے سواو گا جی نیتیں سڈیا سہی ہوئی کام بھی سارے بال ہی سارے صحیح ہوئے پھر جا کے اور صحیح بن جانا جو ہوگئے صحیح بندے پتر تے نہیں تے او جی باقی میرے کردہ نہیں بس مینو سا کام ہو جا میں پورے کرنے تے لائی رکھنا وا وقت اپنا ادھر ہوں جی بہڈی ہو گیا بےمان ہو گیا چڈی بیٹھا چی الا کوئی وادی ہوں نہ کوئی دوبندی ہوں نہ کوئی ہوہب بنتا یاد رکھنا ہاں وہ اقدی اختلافات نے اتقا دی اتقاعدی اختلافات نے فکی نہیں فیقی اختلاف جہرا ہے وہ ہوقدے کا اختلاف ہوقید کے اختلاف بد مذہب بند ف اختلاف نال بد مذہب نہیں بنتا سمجھ نہیں لگی میری گل اکے دا اختلاف ایک عقیدے دا ہے بڑا فرق ہے عقیدے دا تعلق ایمان فقہ دا تعلق امل ہے بڑا فرق ہے انہوں اندر ہوں اساد ان برپا ہو جانا کہ تھڈو اہل سنت تو ہی باہر کڈ مارنا حالانکہ دا عقیدہ سنیاں والا ہے مان سنیاں والا ہے کیدا صحیح ہوتا ان اندر فتوی جڑ دینے بس بئی مان ہو گیا فلان ہو گیا یہ جناب اپنے بزرگوں دے راہ کوئی ہٹ گیا تو یہاں کیا فلان بزرگوں دے راہ کوئی اور سی ہوں میں مثال دینا میاں شیر ربانی دی, دی دے چوڑا کتاب خزین مارفت میرے کو بئی خود آلہ حضرت شیر ربانی آپ سرکار گو سے زمان خیر میں گوس آخا کتب آخان انہوں نے مقام نو اللہ تعالی ہی جانے اتنا ہی لے بھائی غوث سی کتب سی کی پتا یہ تو بھی اچا ہو بار سورت میں مقام دمتائیو نہیں کر سکدا میں تو انہوں نے لوگان ہوں جڑے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ دے مقام آپ متعین کرن لگ پہ وہ بے وقوف تیرے کول تکڑی ایڈی کونی سارے کول کنڈا کونی جڑا ہونا کون ہونے؟ جو رب ان شانہ دتی دے مطابق ہیں بس گل ہاں حضور دے چار جڑے جہ چار صحابہ ہیں جنہوں جہابہ چرق شاندار قرآن تے حدیث کیتا کی وہ اثا کرنا کیونکہ وہ کنڈا ہمیشہ صحیح تولدی ہے اسا نہیں اکل لال تول سکتے قرآن حدیث تے صحیح ہے نا کیونکہ وہ تلا رسول دا ہے تلا رسول دا جان دے نے جو سی کہ اکبر کس مقام دا ہے آہ! عمر کس مقام دا ہے علی کس مقام دے وہ جان دے جان تا اس کنڈے نال تول سکنے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی مکان شریف انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر مکان شریف ددا مرشد کا دربار سی مرشد کوٹلے والا دہڈا مرشد مکان شریف والے نے میاں صاحب احمد اللہ تعالی آپ سرکار اس شریف تے گئے ہوئے نے توجہ اس دربار دے کے سجا دے اندر لڑے ہوئے سن تے لڑائیاں دی وجہ کچہریاں تک نو بتپڑی کھلی تھی وہ سجا دے سن سجا دشی سن میاں صاحب اللہ دا فقیر سی سجا نشین پتر بن سکتا پر اللہ دا فقیر نہیں بن سکتا رب دا فقیر رب دا بن دے دیا ہی بنتا کسے دا پتر ہوا نہیں بن جاتا میاں صاحب برحمت اللہ علیہ سرکار گزرے ہنس توجہ ختم ہو ہوئے. میاں صاحب گزرے آپ فرما دینے اپنے دادے پیر دے, دا دے, دے پترانوں فرمایا فہبزادہ صاحب تو آڈے دربار والے تو آڈے ختمانال راضی نہیں گے تو آڈے ارسانتے خوش نہیں اونگے آپس دا اختلاف چھڑو لڑایا چھڑو تاکہ تہنوں اگریزوں دیا کچہریوں نہ جانا پہ کیونکہ جہاں اگریز کی کچہری جانا ہومانے ہو توجہ فر فرمائی ہوں کیونکہ ایک پاس ایمان دی گل سی کچہری جانا ہے ایمان جانا وہ کفر کا قانون رجوع رجو کرتا پیا ادھر ایمان پہ ج اور دور ختم ہے وہ فرض تھی یہ فرد نہیں میاں صاحب کی برماندھے ختم تے راضی نہیں ہو گے اور سلکھ کرو نبی دا فرض پورا کرو تے دربار والے پھر راضی ہونگے